سالک کینات جلہ والا نے ارشاد فرمایا ود رسل ارسہ بل کر آر صلہ إ ہ مُھلئیں فعززنا فقط مدبو ہوما فززنا بطان فقالو اننا إ کوُممررسلو اللہ سونا فرمانہ حبی با۔ اپنی قوم نو او گل سنا وستی والے آن دی شہر والے آن دی جناولے اسا رسول بھیجے جڑے اونا کو لائے اونا تقذیب کیتی تی نبیان رسول آن دی گلنا منی رب فرمان دائفہ عززنا بے ثالثن اصا اونا نو مضبوطی بخشی ایک تریجہ بندہ بھیج کے فقالو مر سلو ایس سبحان اللہ سونے رب فرماؤں ہے جدو نبیوں نے آکھیں آنسان اولاد بندیاں فرمایا آنسان توانے وال رب دی طرف آئے ہیں او کہیں لگے بدبخت قالو ما انتم الا بشر مثل اللہ وما انزل الرحمن من شئین ان انتم الا تقربوں لگے اگوں کافر لگے آخ لگے وہاں جے جے گل نہیں ہمیشہ سارے دھوکھا لگتا رہا جدو, جدو اے اے بھی اللہ دبیا دے منکر بنے نے سے گل پچھوں بنے نے انہیں جدو ویخیا یہاں دیا بھی دو اکان بندے یہ آدمی اسان بھی آدمی پھر ایک رب رسول ہو سکتے نے کافر دے سن جی رسول ہو تے پھر جناب فرش سی ہونا چاہیے دے بندے جے آدمی جے سو تو سر رسول نہیں ہو سکتے حالانکہ بے وقوف خبر نہیں رب وہدلا شریک مولا سونا وچ انسانی رسول بنا کے بھیج دے کیونکہ جویں اگے انسان نے میں رسول بھی انسان آو تاکہ انسان انسان دے کول فیض لے لے توجہ فرماد روک نلا سبحا ن لاک پاک رب جدوفران نے آخیا اسان نہیں منگیں جناب اللہ دے رسول نہیں ہو سکتے اللہ سونے نے فرمایا کو جدو بھی رسول آدھے نے آیا تو لے کے توسان اوی چلا چڑتے جے ہوں وہ رب دگے اسان رب دیا سوا بلا گول موبی کہن لگے سڈا دے کام صرف تو دے تک پیغام رب دہچا اڑن واسطے نہیں آئے ارف رب کا پیغام دے من آئے سادہ کام یہ نہیں سی اللہ کا پیغام تنہوں سنا دئیے توجہ فرما ہوں کافر اگوں کہ جدو منکر بن گئے کہالو بکم لو لرجم نم و لم سلی برمد نڑا سمان فر آدھے سو منہوس لگتے جی آداب نہ مار, مار, مار دیا گے یا تدابط مبتلا کر دیا گے فسا دیا گے ہاں کافر کہان لگے اللہ دے پیار سنو لگتا ہے تسا منہوس جے بلا نہت والے <سؤال> دے جی اندر فساد نکل جا نہیں سانو ستاب ہوں دے سی کافر پہ آخر ربتے بندیا نو تے پیر فساد کدرے ساڈے شہر اداب نہ آ جائے کسان فساد نکل جانتی پتا نہیں سی بد بخشو جرب کے پیاروں کا پیر آؤں وہ دھرتی بھی رحمت والی بن جاتی ہے بولواد یاد رکھنا ویلی آفر نا پرانے پرانے زمانے تو اے ریت لگی آب کے بندیا شریفا نو نے دہشت گرد نے کی نے دہشت گرد نے فساد امن خراب کر دینا یہ کتنے ملک دی تباہی کا سبب بن جان گے یہ کوئی اجن گل نہیں پرانی گل کالو ارنا कह लगे हो सानू ते नहूरसत लगती है निकल जाओ वरना मारा अलाब देंगे और खुदा फरमा जो भी मोमना अपने राहत हटा चाहते ने उन्होंम देंगे अराब की जानो मार की तू मार देंगे खबरदार हद हट जाओ फिर जावो اپنے دیان تو پھر جاؤ ورنا مار دیا گے ہمیشہ سبحان اللہ فرمائی اکو ایمان والے کے جا رب واہد مولا سونا پر نہ ست نہو ست والا پر سمجھتے جی اصل نصیحت کرے تھوڑا راب آئے بندے آ تجو فرمان ہوں جدو نے جناب کافران تھمکیاں دیا گے اداب دیا گے پتھر جناب کافرانے اگوں تھمکیاں دتی ڈرایا تو مار دیا گے تھانوں اداب دیا گے تھان پتھر مار مار کے مار دیا گے پر لبتے بندے کدوں موت ڈردی جنا رب پیار پایا ہوتے اجماش ہوں انہوں اگلے دمکی وہ پیڑی نڈ کے پچھا ہو جا نہیں تو تین جانو مار دیا گے قبلا چڈ دے وہ لتا تو پٹ کے پیری دس مرل تھے لیا بدماش پیر کھلوے جن یار نام سے پیر دریا ہو جن رب واستے پیر کون ہوگا پیر پٹ کے وسا اللہ <پاتھ> خدا دی قسم کر کے آنا توجو فروا ہوں ایک شخص سہروں باہر وستا بار کنارے تک کارا پا کے بیٹھا ہویا سی امل اکسلوئی سار ایک مرد بھجیا آئے مرد ایک دوڑنا آئے وہ صدقے دیا اس مرد تو جنو کے کہنا تو مرد فرماوے خدا دے بندیاں ہر مرد مر نہیں ہوندے ہر رن رن نہیں ہوندی مدنی پاک سرکار مدنی پاک سرکار دے سچے غلام ہمیشہ مرد ہوندے نی رب واحد لا شریک مولا نے فرمایا واجا امن اقصمدی باروں ایک بندہ دوڑ کے آیا راجو لس آئے پجیا آیا نرسیا آیا پتہ لگا سو کوئی رب دے آئے جلے نبدی گل کر دینے قوم میری انا دے خلاف ہوئی کھڑیے قوم انا نمارن دے پچھے ہوئی کھڑیے او دے خدا دا نسیہ آیا ہے دار دا آیا ہے کیونکہ رب دے کم آواز دے، رب دے بندے قدید دیر نہیں لوں دے آہ, مردوک مردوک سبحان اللہ ہاں یارا رب دا سن کے نس کے آنا چاہیے اسلے پیر پارے نہیں ہونے چاہیے وہ دوڑ کے آیا رب دے آئے نے تو میری قوم ان لڑن تیار ہوئی کھڑی کلا شیر دا باروں اٹھے آتے آ گیا। پتر دے اٹھیا ہوں پترانے ایک روایت اچ آ جلایا ترخانہ یعنی تینے روایت میرے کو تفسیر پی ہے تین روت جنہوں سمجھنے قوم رب قوم بڑے بڑے وڈے بندے پیدا پرواہ چھوڑے ہاں کملا رب سونے دا کی لگے نا برادری برادری وی وڈا بہ پیدا کرنا جی چھوٹی ہے تو سب و برادری کیونکہ برادری آنی جب روح سن روح برادری نہیں جب سوہ ان اس لیے کہڑا راجپوت سی کتنے آن کے بنے راجپوت ایتھے ہی کوئی ستوشی کتنے کبلا جی اتے آن کے بنے نے نا, نا! نا! ربی بار گاہ چل دل چلتا ہے واہ واہ واہ بلا مولا دی بار گاہ شکل چلتی نہیں نہ کڈ کاٹ چل نہیں मत समझे रब सोना ओ प्यार करेगा जेदा कद वड्डा होवे जेदा रंग गोरा हो जे रंग गोरिया रब प्यार करा कर फिर बिल हमशील क्यों पाया है। خدا دے ربار گاہ رنگ چل رہی نہ قد کاٹ چل رہی نہ برادری چل نہ دولت پیسہ چل رہی نہ شہری پینڈو چلتے نہیں رب دی بار گاہ دل, دل چل رہی ترخان کا دل صاف ہے رب سونے تے نگاہ رکھ لئیے جی موچی دا دل صاف رب وہ لا لی hey, سدکے جاوا آمیا صاحب گند شریف شبہ آپ دے کول دو ہافز آئے ایک ہاف گجرات آیا لاہور اپنے یار دول آس کو اللہ دا ولی بیٹھا زیارت کریے اس آخر ہاں یار میں سنیا ایتھے کنگ شریف ایک اللہ دا ولی بیٹھا وہ پچھلے حافظ گجراتی نے پوچھا ان کی برادری کی آدھا برادری ان کی جٹ لگا یار وارث بارش ساف فرما پیر شان دے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکے پتر جٹان دوچیا تیلیا دے اگلا ہاف آخد یارہ بارش موچی تیلی فقیر نہیں ہو سکے اگلا میزبان والا وال آار چل سی پسند نہ آئی تے واپس آ جن دور پہ لے میاں صاحب تشریف فرواز سن دونیں آن کے کچہری بیٹھ گئے حالے گل نہیں شروع کی چپ بیٹھے نے میاں رحمت علی فرما نے حافظ جی مل بارس شاہ کی آخیا ہوے خوش بہانا خوش سبحان اللہ ہوں جدو میاں صاحب نے فرمایا دسو ویر بار شاقی فرمایا ہوں جی جٹا پتر ولی نہیں ہو سکتے حیران ہو لاہور حافظ جی وار شاہ گل نہیں سمجھ آخیا حضور کی مطلب اس شیر دا وار شاہ فکیر نہیں ہو سکتے پتر جٹا موچیاں مطلب فرمایا ہاں جی مطلب جت فرمایا کی ہے وہ ساکھیا جی جیم تم جت دے لفظ شروع کہڑا حرف فراہم ہے جیم فرمایا جت کہ بنتا جی جی فرمایا جہل اچھا تیا صاحب کی کرامت سنا اتنے ہو گل شروع کی جت والی میری جہل والی گل جہی ہے میرے میں فٹ میں سدکے جا یار کی شاید کسمیا میرے سامنے قرآن پے میں چوٹ بولا میرے دل خیال آیا بس روک لالا سبحان اللہ میاں صاحب نے فرمایا آفر جی جد دے دینا جہل بنتا آدھا جیم تو فرمایا تیلی کہ بنتا آدھا تہ توں فرمایا تکبر کہ بنتا آدھا تہ توں فرمایا موچی کہ फरमाया मैं आदमी फरमाया शाह शेर का मतलब ए जेदेश जहालत हो जे कप्बर हो जेद मैं हो की वली नहीं बन सकता तू एवे बिरादरिया तुली बैठा نائ تقی نارائ رسالت ویب شیر ربانی آسان لیا گنگ شریف سخی سلطان باہو فرما ہے فرمایا دل کا لینا لو اے موہ نو جانے ہو کالا یہ دل اچھا ہوئے ہوئے ہو کالا دل اچھا बसाणे वो ए गल यार दे पिछे होए मत यार भी कदी सिया سی نس گئے بہو لگ گئے دل ٹھکانے خدا بندے جاو پہاڑ پتھر پر ہیرے موتی تھوڑے ہوں ہیرے موتی تھوڑے ہی ہندو ہے جی سدکے جا مرد خدا دا پورے شہر اٹھاوے ایک مرد پوری قوم اگے آ کے کھلو جانا یا قوم بے حل ایک مرد آ جائے رب مرد فرما جائے جن مرد فرما جائے خدا دی قسم کر کے ہاں جہاں دوڑ کے دین واسطے آ جائے پوری قوم دے تکر پی لینا کی آخر او میری کون دے پیچھے چلو तरस आवे समझण साडे नाल सामान नसीहत प्या कर दे आओ मेरी कौम इना रब दे, दे पिछे चल पवो इना तादारी फरमावो यद खुदा आम न्याख दौम अल्लाह चल पवो रबे आए खड़े जे इना पिछे चल पवो एना ताबेदारी करोरा तवजो नुदा दे, दे, दे बंद एक मर्द खुदा द अपनी कौम न प्याख द قوم نونی کوم وہ میرے بر پیچھے چل پو چے رہے اتنا پی ملا جسالو قوم رو آد پچھے چلو جڑے تڈے تو اجرت نہیں منگ رہے توجہ آن کے آخد پیچھے چلو جہڈے کوگتے جڑے تل منگتے نہیں وہ سوال نہیں کرتے وہ یہ نہیں آخر اسان جو تنوع رکھو اس مدد کول فیس نہیں منگتے توجہ نہیں کی رب پن شہروں کام کرد نشو ہے روکنا سبحان اللہ یہ یاد رکھنا میری گا ایک نظران قوم چاہی ہے وہ اپنے خدا باستے آپ خدا واسطے خدمت کرے جا تبلیغ کرنا بیچا وہ رب واسطے تبلیغ کرے وہ خیال نہ رکھے جیب کا خیال رکھے ناگ کچرا فس جا کچرا جان در کچرا فسد ڈنڈیا مارد وہ ویخ پیسے سٹن والے کدھر ناراض نہ ہو جائے جی میں گیا ایک جگہ تے تقریر دنڈی فیض آباد وہ ناظم بیٹھا سی سامنے ہوں ناظم نو, نو اپنی ناظمی دی حوال سی پر ان پتہ نہیں سی فقیر چشتی کسے دی جیب ویخن والا نہیں مہربانی کدی بادشاہ نے خرید کر سکے کسی کی خرید کرنا ہے میرا کمال نہیں میرے پاک اس چشتیاں چی نگاہ پہ گئی ہے رنگ یہ یہو جہ چڑا دل و نکل گئی ہے دنیا خدا دی قسم کر کے نہ مجبوری نال ہن رہنا دین دی تبلیغ دی مجبوری نال رہنا پہا خدا دے بندے میں گل پیا کر نہ بول پیا آ تکریر کر مثال نہ دے ان کر فلانی تقریر کر میں کیا خبردار اتنے چپ کر کے بہ جاؤ جی فقیر بولتا میں بولنا ہے جہلا تینوں کی پتا تہل کٹا اٹھ کے قرآن ادیش کے مقابلے بولنے لگ پیا ہوں وہ اپنی ناظمی ہوا ویسی سی نہیں کر چپ سپی فقیر تیرے فکیر تقریر نہیں کر سکتا میں مرضی نہیں بول سکتا میں رب رسول مرضی تکبیر اپنے نام کا نعرا مار مرانا مقصود نہیں میں صرف سنا کے تینوں سبق پیا قسم خدا بھی میں اٹھ خلا تھا جدو بندے سارے میرے گل پائے انہیں آخیا جاندی کر بڑی دوروں دوروں آئے بچے آئے تینو چھوڑنا پیچھے چپ کر کے لا پا کے فری وہ ہوں اینے ایڑ کے بیٹھا نہیں انج کر کے دن رکھے بدھو کتنے لگا پھر رپیے تیرے اللہ کی مہربانی رنگے میں جتیاں پائی پھر اپنی جنوب کرسمے لکھا کدی تبلیغ دین دوتے فیسا مکائی توجہ نہیں ہوگیا بلکہ میرا فتو ہے جڑا آنا تقریر کرنا ایسے پیسے رکھو اس مقرر تکریر اس مقرر کی تقریر سننا حرام آئی اس لانسی نا حرام آئی جات خان نات پڑنا آئے تو آخ فیس پھر جات سناواں گا سننے خوج خوش نے ویک آؤ چنگا ہی اس نام مراد نو نہ خدا کی کسم کر کے نام پاک نبی جدو فیس آدر سنت بریل فتح لکھنے جن پیسے مقا کے آیا جن لوگ جنہیں چر واپس نہ کرے حرام جی جنا دے ہے سن ان کا پتا پھر دی انفو صدقہ کر دے آپ کھا سکتا لیکن, لیکن, لیکن ایک گل دی, دی وضاحت کر کردا اے ہے تبلیغ دے کے پیسہ ایک امامت دی اجرت اور ازان وہ مکا سکتا ہے لے ہے کیونکہ وہ فرد تبلیغ کرنا فرد مولوی کا توجہ نہیں کی قوم کا فرد ہے کہ فرد ایسا, ایسا بندہ رکھے جڑا ان نماز آپ فرد ادا کرد ہے قوم کا قوم پیسہ دے کے نانو لاوے ریا مسئلہ ہوں میں آیا بیٹھا میرے فرد ہے قوم نو میرا میں اپنے فرض, اپنے فرض پیسے, پیسے, پیسے اجرت مک وی ترخان گل جو کی ساری ہدایت سورہ سورج خران سدے اتریا نا وہ کی آدارو پیچھے چلو م آجرا جڑے تو فیساں منگ دے نہیں واہ موہتا ت ہدایت والے نے اللہ دے راہ والے پچھے چلو خدا دیا لالچ نہیں کسے تو لالچ کسے دا خوف بھی ہاں کلا جڑا آیا خوف نہیں آئے سن لالچ نہیں ہوں اے بندے خدا دے جدو کٹھے ہوئے نا رت وجو نالا سبہ نگے آخ دمالا قوم آخری تھی عبادت کرنا ہے میں اس رب دی عبادت کرنا وا جس رب نے مینو پیدا فرمایا اپنی جب پہ میں اس دی عبادت کرنا وا جڑا مینو پیدا فرما والے وہ علا سارا اندر لوٹنے سب ادے اس واسطے وہ عبادت کرنے دلیل سو اس واسطے کرنے کی جانا بھی انہیں بلے نہ بتان سان بنا جائے نہ بتانا سات جان ہے مرنا کدھر جانا بولو بولو مرکر جنا امریکہ مر کے پاسے جانا رب سونے کو آن لگا بہلی ہوبادت کرا گا جن مین پیدا کیتا سارے ادوے ولے جانا پوجا نہیں سبحان اللہ اچھا اچھا یہ ہوں گی کربادت کرانا جنوب پیدا کی و چڑ کے تو میں ہوا بنا لوا اس مالک نڈ کے نان ہوگا در دور ت سفا تو بیلیو میں اسدا بناو کنو رب بنا ان بناو جی رب مینو پھڑن دا ارادہ کرے رب میرے نقصان کا ارادہ کروا دا رب می نو کچھ مینو بچا اے نا دی سفارش کچھ نہیں کرے گی اے نا مینو بچا نہیں باہر وبلیغ کرنے دین تھا نو پوتر پہ کون پوتری ہوئی سی I've got a day. I've got a day. جدو سر توار ہو دے پی ہو گل لے خدا دی قسم کر کے کی مارن دی لوڑ نہیں وہ رب سونا مارن دے دوالے ہو گیا دشمن بنا دتا سو اپنے دین کا پہ ہا چاہیے جنہ مرضی جناب جیت کی کردہ دے سپوی جدو سوے خلمے رب دے دین دے مقابلے وچا گیا وے رب دے دین دے نال تک کھا بیٹھا وے سمجھ لے دی موت دی تباہی بربادی مقدر بن گئی ہو اور آن کے نام مرار ساری قوم کتھی ہو گئی کہ لگے ہوئے ہے کون جڑا سانو آن کے دین دی تبلیغ کرے اور انہ رسولہ نو مارے آتوجہ فرما اور جناب جی جڑا و بندہ آیا ہے ترخان دا پتر انہوں آن کے کٹلان شروع کردی تے پتھر مارن शुरू कर दिते पत्थर मारद मारदा ने जमीन विोड़िया रब का बंदा सदके जावा जरा सचा रब न मन वाला सी मौत तो घबराया नहीं آخری سہا نکل دے رہنے قوم نو اے ہوئی آکھ دارے او یارو آو کفر چھٹ دے و اک رب نو مل لہو جدر اے بلاونا اے کھلے دے سچے نے اے دے پچھڑی چل پاو قوم پھر نیم سن دی پھائی اونا پتھر مار مار کے مارے آئے تلجو فرما صدقے جاواں اس مرد خدا دے آندران ایٹھوں بار نکل آئیاں نے پھرس دے تھلے تھے دے تھلے پھر گیا جان نکل گئی پر جان کی نکلی سی ولی اللہ دے د مرد ناہی کردے پردہ پوشی مرد ناہی کردے پتا کوشی کی ہو یا بولو خاموشی مر گیا نکل گئی پیران دے تھلے لتاڑیا گیا بار نکلیاں پہ تے خوار ہو گیا ہر بندہ یہ آخر بڑی بھڑی ہوئی آخ د سا بعد آ جاؤ پر او جا مریا پیا جا لتاڑیا پیا پیروں تھلے پتھر کھا کھا کے جب آندرا نکل گئی رے की प्याद मरन तो बाद मरन तो बाद तो फरमा मरन तो बाद पैलो रब सोने दी तरफो निदा आई ती लद खोल जन्ना हुक्म हो फकीरा जन्नत दाखिल हो जा हम जन्नत बढ़ दे जन्नत जदों वे आखदा की है जन्नत बढ़न तो बाद मरण तो बाद बोल दई वेखण वाल की निगाह मरिया पा लताड़िया सलील होया पा वे पर मरण तो बाद बोल दल्लाह का पुराण फरमाई की आखद का लाया लाई तौमी अल्लाह نبے رفال ربی وجعلنی من مقرر بندیا <سلام> دک یار سلیل ہو مرن تو بعد جد جنت مریا نا آئے ہوئے افسوس کدرے میری قوم نو خبر ہو جاندی जेड़े मारन वाले ने किरे ओ पता लग जा मैनू रब पक्ष भी छोड़या वे नाले इज्जत वाले बड़ा छोड़ والم ہواس آسم رول جے پیرا تھلے سمجھ زلیل نہیں ہویا الٹا شان عزت پا گیا ایمان پاک حسین مبارک جس مبارک کھے کربلا میدان یزید بیٹھا تخت پہ ایمان نار دس وہ تخت والا عزت والا سی یا جن کا جسم کھولیا تھلے پی رڑتا ہے وہ حسین عزت والا جزید کتنے بیٹھا باپ حسین کا جسا مبارک کتنے عزت والا کون ہے بول بول پھر سمجھ ل تخت عزت نہیں مصطفی کی غلامی عزت خدا سے بندے مڑ سمجھ لائے عزت تختہ پہ بہن لال نہیں لگتی عزت محلہ بہن نہیں لبھی عزت جدوں ہی لبھی آئی رب دین دے پیچھے مرن لبی آئی مرن پیاخ دے, مرن والی, بول نئی, سن میں چلیا تائی سواں سپارا مک د پڑھ کے وی مرن تو بعد پیاخ دے فکی دے دے یا غفر ربی ہے وہ کدھر میری قوم نو پتا لگ جب مینو بخش چھوڑیا وے وجہ منل مک ربی میرے رب نے مینو عزت والے بڑا چھوڑیا وے معلوم ہویا جا عزت ادی سمجھی جنو رب بخش کے جنت دی دولت ادا فرما چھوڑیے مہنوں ربی جتوا لیا چبڑا دے بندے یاد رکھ لے سونے گی خدا کی لبھی جیت تو بھی بدتر رہی خدا دی قسم کر کے آنا اصل ازت ہوئی جی مستفا تین پیچھے ذلت مل جائے پاک حبیب دے دین پیچھے دین پیچھے توجہ فرما ایک نبی دے یار گل سنا میرے حبیب سرکار دا ایک صحابی جہد نام حضرت عثمان بن مزو مکہ شریف بیٹھا نبی دے یار ہجرت کر کے درا گئے وہ پیچھے اتے بیٹھا مکے دے اندر توجہ فرما دی محفل لگی سی دی محفل لگی کا باتل ہر شیر اللہ تو سوا بے حقیقت باطل نبی در صاحب ہی بولیا سدق سچ آخیا सची गल सूक पढ़ा है सची सच आखी जे अपने बूह में झूठ निकले तो उन्होंने सच ना आवजू नहीं उेल भी जो मर्जी आख आख सच دوسرے فرقے والا سچ بھی آئی دشمن جھوٹ نکھے سجن کے منہ نکلے ہوں سی بول کا گل انہیں سچی کی واقعی اگلا محالا ہر نعمت ہر نعمت یقیناً ختم ہوئی ہے مٹ جان والی ہوں یہ گل غلط بولو. جنت دیا نیمتیاں نہیں وہ ہمیشہ رہفر کی محفل ہے کافران کی کچہری تکیا کلا ہزور کا سب ہی بیٹھا پر مرد جڑا مرد خدا کلا <سلام> خدا ہو جدو بولیا ہمیشہ رہن رہی وہ شاعر لگا گا جنہ درنا بنیا سا آدھیا جی تھوڑی محفل چ بیٹھ کے میمو یہ جھوٹا پیا آ مینو غلط एक, एक काफिर नुस्सा लगा ओने चपेड़ मारी नदी पाकबीली काफिर बोलियामान जे कुरे तू सा प्राहुणा हों सा पनाह आया हों ते ते तेन चपेड़ तो ना बजती دے غلام دا جواب آنخ آنخ ہو کیا سماخی میرے ہزور او کافرہ کی پیا میری بےزتی ہو گئی ہے مینو چپیڑ وجی ہے مینو دکھ پہ لگتا ہونے فرما نے بدبختا میری دوسری اکھ تو پوچھ کے وے وہ روی ہے بئی آپیڑ مینو بھی مار دے تاکہ رب دے داہ برابر ہو جائیے واہ واہ جنا دنا ع آرف خری فرم جنا دل ب راضی سکھ تو وارے تو دکھ قبول محمد پکیشا راضی ریارے پیارے مرد خدا دا نبی دا یار بولے ہوئے میری دوسری اک تو پی آ بدھیرا دونوں سدکے جاوا سدکے جوا ایمان والا پہلے چھوے نا ایمان بئیمان بندیا تے, تے اگوں پچھے بندے ہو ل تو بس جانا بڑی گل ہے بھائی میرے نام کا مر چوک حالت وی کے نہ جانا وہ کیوں ہے وہ کوئی ادر ہے ماسا عزت نہیں وہ کی بنا جناب جی نا میں لکیر ماری ہی نہیں میںندار بناؤ ایس پی بناؤ فوجی بناؤ میں تو اپنے اداکار بناؤ فنکار بناؤ میرا پتر تے ویخے نا سلطان تینوں کی کنزتیاں کا پٹا بہ جائے تو میں ریما دی عزت اے بَلے, بلے, بلے بلے بلے جدر چاہیے وہ ایک قوم دی خالا سی جنو آ سن سورجہاں نور جہاں میں آتا سور سورجہ ہوں او مری نا اتوں تو لے کے تھلے تک افسوس تو افسوس کام تباہ کام دی خالہ مر گئی گئیے ہوں پہ پوری زندگی پورا ہو نہیں نہیں کدرو جرل کا بیان پیا کدھر کرنل کسم خدا وجہ پتا کی وجہ پیسہ دولت معیار بنیا عزت کا جل پیسہ چوکھا ہوئے نا وہت آمجھتے پاو وہ زمانے کا خردلہ تگردا ہوا وہ بلے بلے بلے بھائی رب نے پڑھی دیکھے نا گٹی اگے پچھے ادر قوم برباد ہو گئی ہے ہوں نہ کوئی کسے خاندان خاندانیت کا لحاظ کرتا کوئی کسیفتھد نہ کوئی نہ کسے کا عمل ویخ نہ کوئی کسیت ویکد نہ کوئی کسی ویکد نہ کوئی ایک پیسہ تا ہر بندہ اپنی عزت ایمان تین ہر شا بیچ کے روپیہ کٹھا کر لگا کھڑا ہے کہ ساری عزت بن جاوے پیسہ آئے پیسے والے نو عزت سمجھتے ہیں اور میم اس سمے ساتھ دی چلیا کھوتے سونے کی چاندر پلاو کھوتا کدی عزت والا نہیں بن سکتا کھوتے پلا رحمت فکیر ہوا عزت زمین پہ بھی ہوئی عزت ارشا تھی ہوتی عزت فرشاں تے بھی اے میار آیا پیرا پیری چڈیے ٹور پینے مولویا پوچھو اے پتر کتنے سکول میں پڑھ رہا جدار جیسا چوکھا ہو سمجھتے جدو دا اے میزار آیا پیڑا پیری چڈیے تو ٹور پی نئے سے مولویا ملا پوچھو پتر کتنے سکول میں پڑھ رہا تو کیوں جی کوئی oh, مول آج کل بھی چلو جا رہا پیرا نو ویخو تیکو اور بنیا عزت ہی کوئی نہیں عزت کوئی نہیں مرو جی یہ لگتی ہے نا سکول روزانہ سو لوگ خدا کہ پانچ سو گالا بھی روزانہ کھا وہ یار آخری مکان بادشاہ میں کنا روزانہ گالا سننا کوئی آدھا آخیا سدروگ سی آخ لگے ہوگت والا سی جاسی تھوڑی سی پیتا ہو جانتے ہو پٹو صاحب تو جو گیا تجت ہو جی اگوں سائیاں لرا کہن لگا ہاں میں چمڑا مہنگا ہو گیا اکل و لیا بھی سیند چمڑا ہو گیا میں کیا سڑک جاوا اکل تیرے ورگاہ ہونی چاہیے وہ لوگ وے بھی کتنے پھیرا گے تو کیا اگ چمڑا مہنگا ہو گیا تو میں آخیا جی اندین آخر میں مہنگی ہو گئی قسم خدا بھی اج انسان نہ شرافت لبتا نہ خاندانی تلاش ہے نہلاش ہے نہ امن کی تلاش ہے ہر بندہ کیوں دے دے کہ دنیا پیسے دی پجاری ہے جنہ پیسہ بڑی عزت یاد عزت پیسے ابو چال علاقہ کا چودی سی تھان تھانے لالتیں پہ مستفا سی ابو جہاں چودھری سی زلی پیا لبشے جڑا گلیاں سی اکبال فرما نے اقبال پلال ہبش نام لے میں نام لے مت گئے پر بلالا جب وقت ہے ری یاد تازہ ہو جی جدو بتی ہوں بلال یاد تازہ ہو جاتی اتنی بنائی جدو قبر و بلال اٹھن گے بلال ہبشی نے جدو قبر اٹھنا ہوئے میرے مڈنی سونے نے فروائی بلال اونٹنی سوار تو ساری اونٹنی دی مہار پڑے گا بلال کے ہاتھ مستفا اونٹنی مہار گی بلال جا کے جنت کا بوہا کھڑکاؤں گے آواز آوے گی جواب دے گا بلال محمد آئے نے جدو جواب بلال نے دینا وے کھلنا وے بلال نے اگو بہار جو پھڑی ہونی ہے اٹھنی بھی بلال پہلو جنت جا گے میرا مستفا بعد جنگ جائے گا خادم پہلوں پہ جانا نسبت ہوں نسبت کی برکت نال خاطم پہلو پہ جان پہ آقا آکا باد ہوں نسبت کی برکت پہ جانا مطلب ہے مہار مستفا تھوڑا سرکی کا کلا میں سنا مل سا بولی سریکی چ مل کا مطلب ہوں ڈر مل لینا کسی کے موہے پہ کھیل گا کے جڑا مل مدنی دروے جڑا جل مدنی دا در درد مانگ اس نے چھول وائی ندی پانی وکنے دے چو نال پے پی قسمت والے کوئی دوروں آپ کوئی دوروں آپے دے کوئی منوے دے جا مل مدنی دار اوتے ارش دل کرے دے جا مل متوک اللہ جڑے پاؤ بولو جاگے مول بھی جاگڑے بیٹھا بادش بیٹھا ڈرائیور لائی بیٹھا سینسی چکلا جاند ٹی وی آ لائی بیٹھا میں بند کر جی میں کیا ڈرائیور تے اج تک یہ سنتے آئے ہاں قوم بے نال سوی ہے گیرت جاگتی ہے تج الجو نہیں برا بےگرتی سو جانا تے قوم ہوں وقت تو پہلو پہلا سو سال دے اکھا قائم رکھتے سن ہوں بخشا والے ایتھے میں بیٹھا نا اس پورے مجمے چکا ایسا چڑا نہیں کیا پسند میں شہر لاہور تقریر کر چڑھتی جبانی چوچے ایمان پوچھو دے کی نے پینڈو جڑے ہوں نے نا کہ سکول د کتاب لکھیا ہوں پینڈو دیہاتوں میں مرجھائے چہرے ہوتے ہیں بیچارے بچے بیمار ہوتے ہیں گھر میں مرتے ہیں انہوں تو بماریاں لگی شہروں میں بڑے تندرست ہوتے ہیں مہاجا کھانا خراب دے پترو جتھے فارمی چوچے ہوں نے وہ سگو تندرست میں خیال سڈے پنڈ کا بندہ بڈا ایمان نہ اللہ جی مہربانی اللہ پڑھ کے لارے. تے سیے ہاتھ بھی وت کے مارے نا شہر آرمی کھلون نہیں لگے میں شرطیا پہ ادب بھی توجہ نہیں کی ہاں ہاں ویخو نا وہ جڑا رب کا بندہ آیا نا وہ بھی شہروں باہروں آیا توجہ نہیں کی کیونکہ شہروں میں رہنے والوں شہر تو بنجر ہوتے ہیں جنگلوں میں رہنے والے لوگ کلندر ہوتے ہیں میں کسویا پیا میں تو نہیں ویکیا لاہور شہر دا پال پالتو اللہ کا ولی بنیا ہو جنے بھی آتے نے باہروں ہی آتے ہوئے توجہ نہیں ہاں وہ رب رب کوئی کر جے کوئی مسیتیں کھبالی کھڑے نہیں تو مزاج جو اپنے پترے پاس لیا پیڑے کون ہوں پینڈو مینو ایک آند آیا جی مولی جی پینڈو بے شوڑے ہوں یہ شہری میں یار گل تاکہ بالکل بے شوڑے ہو میں دے اندر ہی منڈی کرکی شعور پنڈ چ نہیں ہوتا شہر والے داڑی آئے نا حمام یہو جتھے باجی ایتھے ہاتھ لت رکھ دی تو پھر شیو کر دی روپیہ سو لینی پنڈا اچھا کافر کا قانون جی چلتا ہے پنڈ والی کی جن فلمی کنجر بنتے نے کتنے بنتے مینو ایک آدھا جی دیہات ٹی وی نہیں چل رہے میں کہ برکت تو توج بھی نہ مراد جو, جو برباد ہوئے تو پنڈا بھی لا لیا <تصفيق> تو تعلیم ہوئی شیتانی وہی لکھا شہروں میں ترقی ہوتی ہے شہروں میں شعور ہوتا ہے پینڈو بے شور جا پڑتا ہے سکول بے شور میری اما بھی بے شور میرا ٹبر بھی سارا بے شور میں شعور لین جا اتے جب جانا واپس آدھا بئیمان ہو کے گھر حق لوگ نہ ابے کا رہ اما دا نہ ماں پیو کا نہ خدا رسول کا نہ دین سلام کا من قسم اس کا دیجیے کبرا قدرت فکیر دی جان جڑا دی اسلام کے لبی محبت کھڑی دور صرف انہ دیہاتیاں کھڑائی اتے میں جلسہ چھت تو ایمان درسو یہ ہوئی جلسہ ڈفینس لاہور وہ خبیس آتے نے بئیمان شتونگڑے وہ آسیح تو دور ہونا چاہیے جب آواز تاکہ جدو سور مرے نا تو اس سور پھٹیا سور آکر ہو مر آآ اے گیا مرتوت تنا فاطیا تنا یہ نبی دمت یہ بندے دی کوشش ہوں سڈا کر بھی رب درڑے ہوئے رب دمس بنی رب سونے کا ذکر سنیے نبی کی یاد سنیے مت آخر سور جائے مت سان کی دولت مل جائے یہ ڈر ڈر کے خدا کی قسم کر کے آنا شہروں کے بھی وہ لوگ دیسے آتے نے جہے اتوں کسی باہر اٹھ کے گئے رکھتے گریب بندے جن فنی رب دبان رب ہے گریباں آخ آخبہ نلہ روکنا سبان اللہ ہوں اس فقیر کی گل سنی سڑکے جاوا حبیب نجار حبیب نجار دی گل سنی میرے مستفا دار ارد کرد کملی والا مینو اجازت دے میں اپنی قوم نو دین جا کے دسا میرے مستفا دے میں قتل کر د گے ارد کرد سونے جو ہوے گی وی جائے گی تر آوے قوم لات پتھر دے سن نبی صحابی گیا بھی کیا کوئی لا اس نہیں رب ایک جنو اللہ آخدی ایویں بیٹھے جے قوم چڑیا گا پتھر مارنے شروع کر دیتے تیر مارے شہید ہو گیا جدو میرے مستفا دی بالگاہ خبر پہنچیے حضور نے فرمایا اے یاسین صورت والے والا کم کر گیا وے سی سورت والے نے سی اپنی ماریا گیا گیا توجہ فرما ہاں جی مسائل قذاب مسائل قذاب جنہیں جھوٹا نبوت کیتا سی نبی مسلمان قزاب نے نبوت نچار ترخان سی سورا سی نا نام بھی حبیب, حبیب سی حبیب حبیب ایک مسلم کزاب ترخان قید ہو گیا قید ہو گیا کول توجہ ہے بندہ آیا تو اکھ ایک لگا مسائلے توں جو نبی بنیا بیٹھا دعوے کی بہٹا محمد کے انیا نو اکھان پوری کرائی ہو جڑا آیا سا اکھ لینا کھانا خراب آ چنگا نبی بنیا کوئی چانڈ ہے سی وہ بھی لے گیا ایڈی شان والا مسائل میں جد کیا مینو نہیں آن نے فٹ آخد محمد, آخدائے محمد, آخدائے محمد, آخدائے محمد رسول اللہ محمد اللہ رسول نے آدھا وہ بولیا بڑا بول عجیب بولا تو میری گل نہیں سنی اپنے نبی سن لوگ میں تین نہیںلا کہ میری نہیں سنیندی اپنے نبی گا چڑھا نہ گسا چڑھیا انہیں آخا بچھاوے ہوں حبیب ناربی دور دور یہ بچھا دیا ہوں ٹوکا مارتے ٹوکا مارتے پیروں تو اتو پوچھ رہے آخر مینو نہیں گل کھوتی شیر ہو گیا کھوتی لڑائی پی جائے نا پھر جگ نیا کر دیا گے سانو نہیں جاننا جن کی گل آئے مول جی آخنا چاہیے لڑائی مرل جی کسی کڑی پاڑ لی ہے گوانڈی نے پتا نہیں جی کسے نے اندر پتر تھپڑ ہے لا دیا مراد پیر کوتی مجھے گا بکری شیر شیر کڑی شیر شیر پتر کے تھپڑتے شیر شیر جدو گل آ فسادی بڑے کھانا خراب نہ ہو دسو بھائی آ جڑی کوٹ لکھ پئی ہے پی دنیا کے دی جیل بری پئی ایج والوں ایمان نال دسوئے میں اس جیل چاہ میں ہے نا تے باہر پیشیاں نہ سنا تینو کی بنیا وہ جی ڈاک تینو کی بنیا بڑیا وہ جی کوتی گئی سی بس اتوی کڑائی پی گئی بندے لا چی گھر خدا کی قسم کوئی رن تو لڑیا بیٹھا کوئی پیسے تو لڑیا بیٹھا کوئی جائیداد لڑیا بیٹھا ہی کوئی کوتی تو لڑیا بیٹھا کوئی کسے گی مزا لے جی کوئی آخے, دی, آخے دے دی بیٹا، بیٹا. جی میں اللہ کے آیا بیٹھا بلکہ ہوں تو مولبیا کے جماعتیں یہو جہاں نکل پہ جیڑی آدیا نے کسی نوج نہیں چاہی دا جب کوئی لگا لگ گئی رہے ہم کسی میں مداخلت نہیں کرتے آخ دیا مدنی مدینہ مدینہ مدینہ میں مونجی چ مدینہ مدینہ چھڈ دو آندے کیوں میں کیا میرے پاک نبی سرکار نے مدینے بڑا کچھ آخیا میرے حضور نے ایتھے حکومت فرمائی قائم فرمائیے کائم فرمائیے مجرموں سزا دیتی ہے سرکار خلیفے بنتے رہنے کوئی صدیق بنیا ہے کوئی فاروق بنیا کوئی اسمان بنیا کوئی علی بنیا آج مدب نہ مراد نکل آ جائے تبلی کی جمع کسی نہیں آخنا صرف اسان مس نماز تلونے اسا دے خلاف بولتے ہی نہیں میں مان بئی مانو سڈا ایمان دین آخد حق آ ادور فرما نے جابر سلطان نق آخنا افضل جہاد بہترین جہاد جہ حسین سد کے جا خدا دن دیا ادھر بچتا ہے ادھر کرتا ہے جب دن سر ٹوکا بجتا ہے پھر ٹوکا بجتا ہے آد محمد کون رسول جنا چر سا نکلیا نہیں ار جو دیا وے جدو سا نکل گیا وے سا نکل گیا ہے آخری سا نکل گئے نے پھر زبان حال پی بول دیے لجنا سجنا توڑ نبھائی جان دیتی تیرے جان دی رہتے اشر جہار پر دے کجل شرما رکھ لے حشر جہار شرما رکھ لئی پردے کچ میں